نشن قسم علیہ کا نب ہم آپ پر ان کا قصہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں یہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید فقان حمید نے جو واقعات بیان کیے اگر تاریخ کی کوئی کتاب یا معارق کا کوئی قول قرآن کے واقعے سے اگر ٹکرائے گا تو ہم یہی کہیں گے کہ قرآن نے سچ بیان کیا اور تاریخ میں غلطی ہو گئی مثلا قرآن مجیب فقان حمید بیان کرتا ہے کہ تین سو نو سال تک یہ سوتے رہے لیکن جو انسائکلوپیڈیا ہے کا اس کی ساتویں جلد صفحہ نمبر ایک سو بیس پر یہ لکھا ہے کہ یہ دو سو سال تک سوتے رہے تو ہم یہی کہیں گے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بالحق ہم جو بات بتائیں گے وہ کیا ہوگی سچی ہوگی اسی طرح ایک مشہور انگریز مورخ ہے ایڈورڈ گبن اس نے اپنی کتاب فال آف رومن امپائر اس تاریخی کتاب میں قرآن مجید فوقان حمید کا نعوذ باللہ میں ذالک مذاق اڑایا ہے اور کہتا ہے یہ تو ایک سو ستاسی سال تک ون ایٹی سیون ایئرس تک وہ سوتے رہے اور قرآن جو ہے تین سو نو سال بیان کرتا ہے اللہ تبارک کا تعالی زیادہ جانتا ہے کیونکہ تاریخ کی کتابوں کا دار و مدار انسان کے وسائل اور انسان کی سوچ پر ہے انسان کی عقلیں اور اس کے وسائل محدود ہیں رب العالمین سب سے زیادہ جاننے والا ہے تو یہ تو نادان لوگ ہیں ان فت آمنو بربہم رب بے شک یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے وہ ضد ہدا اور ہم نے انہیں مزید ہدایت عطا فرمائی وہ ربت نا اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا اد قوموں جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے ذرا سوچیں ایک بادشاہ کہ جو ظالم ہے جو بت پرستی نہیں کرتا وہ اس کی گردن اپنے دربار میں اپنے ہاتھوں سے اڑا دیتا ہے اس قدر ظالم ہے اس کے سامنے حق بات کہنا کس قدر مشکل ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمت عطا فرمائی فقول بولے رب و ہمارا رب رب سماواتی ورد آسمان و زمین کا رب ہے لن ندعو من دونه ہم ہرگز اللہ کے مد مقابل کوئی اور خدا نہیں بنا سکتے ہم صرف عبادت اللہ ہی کی کریں گے لقد کل نا ایسا ہو تو ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی یعنی اگر نوز الب اللہ میں ہم نے شرک کر لیا بت پرستی کر لی تو ہم تباہ ہو جائیں گے ہا او مونت تخر نہیں بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں ایک دن سوچنے کی مہلت دیتا ہوں تم سوچ لو اور کل مجھے آ کر بتاؤ کہ تمہارا کیا فیصلہ ہے یہ آپس میں کہنے لگے جب بادشاہ کے دربار سے نکلے ہا ا کو مونت تخرو نہیں یہ آپس میں کہنے لگے یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبود بنا لیے اور بت پرستی کر کے شرک میں مبتلا ہو گئے لَو لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم <بَيِّن> کیوں نہیں لاتے ان بتوں پر کوئی روشن سند یعنی ہماری قوم بت کی پوجا کرتی ہے اسے خدا سمجھتی ہے لیکن ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے فمن اولم وضیبا بس اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا خدا سمجھنا الہ سمجھنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے ان نہ شرک اللہ شرک ظلم عظیم ہے عبادت کرنی ہے صرف و صرف اللہ کی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ عیدیاں تحزل تم وہ اللہ اور جب تم ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر چکے اور ان بتوں سے بھی تم کنارہ کشی اختیار کر چکے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں صرف تم اللہ ہی کو مانتے ہو فا پس تم پناہ لے لو ال الکفی غار میں یہ آپس میں جب مشورہ کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ جب ہمیں اس قوم سے نفرت ہے ہم اس کے مذہب پر نہیں ہیں ہم ان بتوں سے نفرت کرتے ہیں اور یہ قوم ہم پر بزد ہے کہ ہم مشرق ہو جائیں تو کوئی بچنے کی صورت نہیں لہذا اب ہمیں چاہیے کہ ہم غار میں پناہ لے لیں تو کسی نے کہا کہ غار میں پناہ لے لیں گے تو زندہ کیسے رہیں گے کھائیں گے کہاں سے پیئیں گے کہاں سے پھر لباس کیسے تبدیل کریں گے زندگی کیسے گزرے گی تو دوسرے نے کہا کہ یہ سوچ ہماری نہیں ہونی چاہیے ہم اللہ پر بھروسہ کر کے نکل جائیں اللہ تعالی کرم فرمائے گا یشر لکم رب کم میر رحمتی ہی تمہارا رب اپنی رحمت تمہارے لیے پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا تمہارا معاملہ تمہارے لیے بہت آسان کر دے گا عسایت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ پکی نیت کرتا ہے کہ مجھے حرام سے بچنا ہے مجھے جھوٹ سے بچنا ہے مجھے اللہ کا فرما بردار بننا ہے اور یہ پکی نیت کر لے کہ اس راہ میں اگر دنیا آئے دنیا کا نقصان آئے یا کچھ بھی ہو جائے میں اسے ٹھکرا دوں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تو اگر وہ یہ عزم کر لے فرمایا اللہ تعالی غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے جیسے ایک بزرگ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحب بھاگتے ہوئے آئے انہوں نے کہا میرے پیچھے فوجی لگے ہیں اور ظلمن مجھے پکڑنا چاہ رہے ہیں یہ کہتے ہوئے وہ ان کے گھر میں چھپ گئے پھر تھوڑی دیر گزری تو دیکھتے ہیں بزرگ وہ فوجی ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں وہ شخص داخل تو نہیں ہوا تو بزرگ نے کہا ہاں یہ داخل تو ہوئے ابھی میرے سامنے میرے گھر میں گئے ہیں تو فوجی حضرت کے گھر میں گھس گئے پورے گھر کی تلاشی لی تو وہ شخص انہیں نظر نہیں آیا تو باہر نکلے اور کہنے لگے کہ آپ اتنے نیک آدمی ہو کر ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں حضرت خاموش ہو گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جو گھر میں چھپے ہوئے تھے وہ باہر آئے اور کہنے لگے حضرت آج تو آپ نے مروا کے رکھ دیا تھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ میرے پیچھے لگے ہیں تو آپ کو نہیں بتانا تھا آپ نے فرما دیکھو کہ میں جھوٹ بولتا کب بھی میری بات کا یہ اعتبار نہ کرتے اور گھر کی تلاشی ضرور لیتے تو میں نے پھر سچ کا دامن پکڑ لیا اور سچ کی برکت سے میں بھی بچ گیا اور تم بھی بچ گئے تو اب دیکھیں بظاہر عقلی کہتی ہے لیکن جب حضرت نے اس موقع پر سچ کو تھام لیا تو اللہ تعالی نے غیبی بھی مدد فرمائی یہ تو خیر حضرت کا ظرف تھا پر ان کا مقام اور مرتبہ تھا اس موقع پر کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت شریعت نے دی ہے مگر اس موقع پر بھی جھوٹ سے بچے تو اللہ نے کرم کر دیا لیکن جس موقع پر جھوٹ بولنا ہی حرام ہے اگر ہم جھوٹ سے بچ جائیں تو بظاہر ہو سکتا ہے دنیا بھی نقصان ہو جائے لیکن اللہ تعالی اس کا بہت اچھا بدل عطا فرمائے گا اب یہ جی غار میں سو گئے تو سورج کی دھوپ نے بھی انہیں بیدار نہ کیا وہ ترس شمسا تو سورج کو دیکھے گا ادا تولاد تذا ور انکاہ فہم ذاتل یمیم کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو غار کے دہنی طرف ہٹ کر طلوع ہوتا ہے وہ ادا غربت تقریدوم ذات شمال اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو غار کے بائیں طرف ہٹ کر غروب ہوتا ہے وہ فی فج وطم حالانکہ وہ کھلے غار میں موجود ہیں یعنی سورج بھی ان اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم اور ادب کرتا ہے یہاں پر بعض حضرات جو ہیں کہتے یہ ہی بات عقل میں نہیں آتی کہ سورج تو ابنی چال پہ چلتا ہے یہ کیسے کہ سورج نکلے تو دائیں طرف ہٹ کے نکلے غروب ہو تو بائیں طرف ہٹ کے غروب ہو انہوں نے کیا کیا کہ اس کی تعویل کی اور کہنے لگے کہ اصل میں یہ غار کا جو منہ تھا وہ شمال کی طرف تھا سورج جب مشرق سے نکلتا تھا تو غار کے منہ کے وہ دائیں طرف تھا اور جب غروب ہوتا تھا تو غار کے منہ کے بائیں طرف ہوتا تھا اس لیے روشنی تو غار میں جاتی تھی ہوا تو جاتی تھی لیکن ڈائریکٹ دھوپ نہیں پڑتی تھی لیکن اکثر مفسرین کو اس تعویل پر اعتراض ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ اگر یہی بات تھی تو قرآن مجید فوقان حمید اس کا اس شان سے ذکر نہ کرتا کیونکہ یہ تو ایک عام سی بات ہے اگر غار کا منہ شمال کی طرف ہے تو سورج کی روشنی نہیں جائے گی یہ تو ایک عام سی بات ہے کمال تو یہ ہے کہ سورج کی روشنی پہنچنے کے امکانات ہیں لیکن اللہ تبارک کا تعالی اپنی قدرت سے انہیں سورج کی روشنی سے بچا رہا ہے یہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا ہے ان اللہ اعلی کل شعین قدیر بے شک اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے ایک سیدھی سی بات ہے کبھی کبھی سورج سر پر بھی ہوتا ہے تب بھی دھوپ کے کوئی آثار نہیں ہوتے ایک بادل کا ٹکڑا اگر سورج کے اوپر آ جاتا ہے تو دھوپ رک جاتی ہے تو جو اللہ تعالی بادل کے ایک ٹکڑے سے اتنے بڑے سورج کی روشنی کو روکنے پر قادر ہے کیا وہ اگر چاہے تو یہ کام نہیں کر سکتا وہ ہر چاہت پر قادر ہے غالق من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جب سورج کی چال کا ذکر کیا گیا اور آگے فرما یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تو شمال کی طرف منہ غار کا ہونا یہ تو عادتن سب کو معلوم ہے کہ اس صورت میں صورت کی روشنی نہ جائے گی اللہ کی نشانیاں یہی ہیں کہ کھلے غار میں پڑے ہیں نہ تو روشنی نے تنگ کر رہی ہے نہ دھوپ تنگ کر رہی ہے نہ ہوا نہ پانی نہ سمندر کا کوئی سیلاب نہ کوئی طوفان نہ کوئی مٹی تین سو نو سال تک ان پر دنیاوی کوئی آسار اثر انداز نہ ہوئے میں یاہ دلو جسے اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے فہو الم وہ وہی ہدایت یافتہ ہے وہ میں اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے گناہوں کی وجہ سے اور اسے گمراہ کر دے فلن تجولی مرشیدہ تم اس کے لیے نہ کوئی ولی پاؤ گے نہ مرشد پاؤ گے مراد یہ ہے نہ کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ کوئی اس کی رہنمائی کرنے والا ہوگا جس سے اللہ ناراض ہو جائے اسے ہدایت نہیں ملتی ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہمیں اچھی باتیں اگر اثر نہیں کرتی تو اللہ سے رو رو کر معافی مانگنی چاہیے کہ کہیں ہمارا دل بھی تو سخت نہیں ہو گیا سوال یہ ہے کہ یہ بادشاہ کون تھا اس کے بارے میں یوں تو کئی اقوال ہیں مگر ایک مشہور قول یہ ہے کہ یہ بادشاہ جو ہے اسے عربی میں یعنی تفاسیر میں تو دکھیانوس کہا گیا لیکن رومی زبان میں اسے دیسس کہتے ہیں دیسس ڈی دی ای سی آئی یو ایس اور اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک سو اڑتالیس عیسوی کا ہے یعنی اس وقت دو ہزار سات چل رہی ہے تو یہ واقعہ ایک سو اڑتالیس عیسوی کا ہے اور جب تین سو سال پورے ہو گئے اور جب یہ اٹھے اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ چار سو سینتیس عیسویں تھی جب اساب کہاو نیند سے بیدار ہوئے چار سو سینتیس عیسویں اس طرح حساب کریں تو تین سو سال بنتے ہیں اور قرآن مجید فقان حمید نے اسے تین سو نو سال قرار دیا تو اس پر اہل کتاب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اعتراضات کیے تو حضور نے اس کا جواب یہ دیا کہ تم شمسی تاریخوں سے حساب کرتے ہو اور قرآن نے چاند کی تاریخوں سے بیان کیا ہے کہ ہر سال سو سال جب عیسویں گزرتے ہیں تو ہجری سال ایک سو تین ہو جاتے ہیں یعنی سو سال میں چاند کی تاریخوں سے تین سال کا اضافہ ہے تین سو سال ہوئے اور چاند کے حساب سے دیکھیں تو تین سو نو سال ہوئے تو اس میں کوئی جو فرق نہیں ہے وہ تین سو کہتے ہیں ہم تین سو نو وہ شمسی حساب سے اور ہم جو ہے کمری حساب سے چاند کے حساب سے اب جب یہ لوگ غار میں انہوں نے پناہ لی بادشاہ کو کسی نے اطلاع دی کہ غار میں سو رہے ہیں تو بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ اس غار پر ایک دیوار بنا دو ایسی دیوار بنا دو کہ یہ اس غار سے نکل نہ سکیں اور یہیں مر جائیں ان کے سامنے یعنی غار کے منہ پر ایک اس نے دیوار بنائی جس نے دیوار بنائی وہ شخص ایسا تھا کہ اس کے دل میں ان نیک لوگوں کے لیے ہمدردی تھی اس نے دیوار کی بنیادوں میں ایک صندوق تانبے کا ڈال دیا اس صندوق میں ایک تختی تانبے کی لکھی اس تختی پر ان کے نام لکھے اور سارا واقعہ لکھ کر وہ اس دیوار کی بنیاد میں ڈال دیا اس طرح یہ تین سو نو سال تک سوئے رہے جب تین سو نو سال گزر گئے تو ایک چرواہا نے اوپر پہاڑ سے یہ دیکھا کہ دیوار آدھی بنی ہوئی ہے اور اصل میں یہ غار ہے تو چرواہ نے یہ خیال کیا کہ یہ غار بڑا اچھا لگتا ہے میں اس کی دیوار کو توڑ دیتا ہوں تاکہ میری بکریاں چڑھاتے ہوئے میں یہاں پر کچھ دیر آرام کروں گا جب اس نے دیوار توڑی تو اس پر اللہ تعالی نے روپ کو مسلط کر دیا اور یہ گھبرا کر بھاگ گیا اس موقع پر یہ اپنی نیند سے بیدار ہوئے قرآن مجید فقان حمید ان کے سونے کو اس طرح بیان فرماتا ہے